تیسرے پارے کا آغاز ہے تل فضلنا یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی بادوم بعد بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر رسولوں میں مختلف درجات ہیں من ہوں من کلم اللہ ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے حضرت موسیہ صلاحت وسلام عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شب مراج اللہ نے حضور سے کلام فرمایا وہ رفع بادم دراجات اور بعض کو کئی درجے بلند فرمایا بلکہ مفسرین فرماتے ہیں بادہ یہاں بعض سے مراد تمام نبیوں میں ایک نبی ہیں وہ رفا باد ام اور اللہ نے کسی کو تمام سے درجوں میں بلندی عطا فرمائی اور اس سے مراد آقید صل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ رسولوں میں آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو کسی پر ہم نے فضیلت دی اور کسی رسول کو ہم نے سب سے بلند درجات عطا فرمائے پھر یہ کہنا کہ جناب تمام رسول میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی برتری نہیں ہے یہ اصل میں وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن پاک کو سمجھانا نہیں ہے تمام نبی نبوت میں رسالت میں یہ برابر ہے مگر جہاں تک فضائل کا تعلق ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسا اور عیشا علیہ السلام اور پھر حضرت نو علیہ السلات وسلام یہ پانچ نبی پانچ رسول ال العزم کہلاتے ہیں وہ آئی نہ عی سب مریم اور ہم نے عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی و ادنا روح <الْقُدُس> اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل امین روح قدس کے ذریعے فرمائی آپ کی پیدائش سے لے کر تینتیس سال تک آسمان تک بلند ہونے تک حضرت جبریل آپ کے ساتھ رہے ولو شاہ الله۔ اور اگر اللہ چاہتا مکال ما جا ملبین اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں نہ توریت میں اختلاف کرتے نہ انجین میں کرتے نہ زبور میں کرتے اور نہ یہ قرآن کے بارے میں اختلافات کرتے اور قرآن ماننے سے انکار یہ لوگ نہ کرتے اگر اللہ تعالی چاہتا الا کن ہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمین من آمنا بس ان میں سے بعض ایمان لائے فمین ہوں من کفر اور ان میں سے بعض نے کفر کیا ولو شاہ اللہ مقل اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے اللہ يفعل ما يريد. لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس آیت کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان کے کام سے اللہ راضی ہے چاہنا ان مانوں میں نہیں ہے یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں مجبور بنا دیتا یہ پتھر کی طرح مجبور محض ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس نے انسان کو اختیار دیا ایک جنت کا راستہ ہے ایک جہنم کا راستہ ہے دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار دیا اب انسان اگر جنت کے راستے پر چلے تو جنتی ہے جہنم کے راستے پر چلے تو جہنمی ہے یہ اس کی مشیت ہے اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی کافر کفر بکنے جائے تو اس کی زبان پر فالج پڑ جائے کوئی اپنا ہاتھ گناہ کی طرف بڑھائے تو ہاتھ پر فالج پڑ جائے آدمی پتھر بن جائے وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کی مشیت کے اس نے اختیار دیا اور جس نے عقل کا استعمال کر کے ہدایت کی راہ پر وہ چلا اس پر اس نے مہربانی فرمائی اور اسے جنتھا فرمائی